اول من لاجئ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا في البروج واليوم الموعود وشاهد وهو مشهود سورة البروج اجل ستله نازل होने वाले सूरतों में اس سرہ مبارکہ میں ایک رکو بائیس آیاتیں ایک سو نو کلم اور چار سو پینسٹھ حروف ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سرح مبارکہ میں کفار کو اس ظلم اور ستم کے برے انجام سے خبردار کیا ہے جو ایمان لانے والوں کے وہ توڑ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ تسلی دی ہے کہ وہ اگر اپنے ان مظالم سے باز نہیں آئیں گے اور مسلمان ان کے مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو مسلمانوں کو اس کا بہترین عجل ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں سے خود بدلا لے گا سلسلے میں اصحاب احدود کا قصہ سنایا گیا ہے جن لوگوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے چند اور باتیں بھی عال ایمان اور کافروں کو ذہن نشین کرائی ہے ایک ایک کہ جس طرح اصحاب احدود خدا کی دانت اور اس کے مار کے مستحق ہوئے اسی طرح سردار مکہ بھی اس کے مستحق بنتے چلے جا رہے ہیں دوسری یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑوں میں گر کر جان دے دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے تیرنا قبول نہیں کیا تھا اسی طرح اب بھی ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت آزمائش کو بگت لیں مگر ایمان کے صورات مستقل سے نہ ہٹے اور تیسری بات یہ کہ جس اللہ کے ماننے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غالب ہے زمین اور آسمان کے سلطنت کا مالک ہے اپنے ذات میں وہ یکتا حمد و ہم کا مستحق ہے اور وہ دونوں گروہوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کی کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے گا بلکہ اس پر مزید ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو جہنم کے اندر ان کو دی جائے گی اسی طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نئے کمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے بے کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اگر تم اس خوشقینی میں مبتلا ہو تو تم سے پہلے بڑے بڑے جھتوں والے اور گروہوں والے اور طاقت رکھنے والے فرون اور سمود سے سبق حاصل کرو ان کے لشکروں کا انجام جو ہے سبق حاصل کرو اللہ کے قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اس کے گہرے سے تم نکل نہیں سکتے ہو اور قرآن جس کی تکزیب پر تم کمر بستہ ہو چکے ہوئے ہو اس کی ہر بات اتل ہے وہ اس دفوز میں ثبت ہے جس کا لکھا اسی بدلے نہیں بدل سکتا چنانچہ اس شادی بتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت نہایتوں کرنے والا ہے وہ ثنا بروج آسمان برجوں والے کے بروجوں سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے آسمانوں کے ساتھ برج ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے آسمان کے عظیم و شان تارے اور سیارے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے وہ یوم المعود اور اس وادن کی قسم و شاہدیں اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے وہ مشہود اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں یعنی اللہ اپنے ذات کا قسم اٹھا رہا ہے وہ تیرا اسحاب البحدود قتل کیے گئے بحدود خندقوں کے کھودنے والے ان نار آگ میں ذات الوخود جو تھی تین دن والی جب وہ اس پر بیٹھے تھے وهم ما اور وہ جو کچھ کر رہے تھے عال ایمان کے ساتھ وہ ان سارے حالاتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے ان حالات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مانا اور انہوں نے انتقام نہیں لیا تھا ان سے اللہ مگر اس وجہ سے اَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيدِ الْحَمِيدِ کہ وہ ایمان لائد اللہ پر جو زبردست داریم والا ہے اللہ بھی وہ لہو ملک السماوات والارض کہ جس کاراج ہے آسمانوں میں اور زمین میں والله هو على کل شئ ان اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اصحادی احدود کا واقعہ مسلم نسائی اور ترنیزی میں حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول نبی کریم سبسرم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شاہر جادوگر اس نے اپنے دوڑاتے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے شہر کے یہ گھر سیکھ لے اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ اس لڑکے کے ساہرانہ کلام سے فائدہ اٹھاتے رہے بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو مقرر کر دیا مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے جو غالباً حرت مسیحت و سلام کے پیروگاروں میں سے تھا ملنے لگا یہ راستے میں بیٹا ہوتا تھا یہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے جب اس راہب کے پاس بیٹھتا تو اس کے باتوں سے متاثر ہو کر اس نے ایمان کو قبول کر لیا یہاں تک کہ اس کی تربیت سے وہ لڑکا صاحب کرامت ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے کرامات عطا فرمائی کہ وہ مادر زدہ نابیناؤں کے چہروں پر ہاتھ پھیرتا تو وہ بنا ہو جاتے کوڑوں کو تندرست کرنے لگا بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا تو ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہے تو, اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا مگر کوئی ہتھیار اور کوئی ہر با اس پر کارگر ثابت نہ ہوا آخرکار لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجموعہ آم میں بے اس نے رب غلام کہہ کر کے مجھے تیر بارے تمہیں مر جاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا ایک مجمے کو جمع کیا اور مجمے کے سامنے اس لڑکے کو درخت کے ساتھ باندھ لیا اور تیر چلاتے اس نے کہا بے اس نے رب حاضر غلام کہ میں یہ تیر چلا رہا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام سے جب اس نے تیر مارا تو وہ لڑکا مر گیا اس پر حاضر تمام لوگ پکار اٹھے کہ آمنس رب حادام کہ ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں بادشاہ کے پیروکاروں نے اسے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا ہے جس سے آپ بچنا چاہتے تھے لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کی دین کو مان گئے ہیں بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بفر گیا اس نے سڑکوں اور چوراہوں کے کنارے گھڑے کدوائے ان میں آگ بروائی اور جس جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پکوا دیا اسی طرح کا ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرمی ہے تفصیل اپنی جریر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنے بہن سے گناہ کا احتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے بات کلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے لوگوں نے اس بادشاہ کے اس فرمان کی قبول کرنے سے انکار کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کرنا چاہا یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑوں میں ہر اس شخص کو پینکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا مجوسی میں محرمات سے نگاہ کا طریقہ راج ہوا ہے چنانچہ ارشاد برقادہ ہے کہ ان ظالموں نے ان مسلمانوں سے انتقام اسی وجہ سے لیا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے گے جو زبردست تعریف والا ہے اور جس کے راج ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو ہر چیز پہ گواہ ہے اِنَّ الَّذِينَ <وَالْمُؤْمِنَات> یقیناً وہ لوگ جو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو سم یتوبو اور پھر وہ اپنے اسر ویسے توبہ نہیں کرتے فلحم آزاد و بس ان کے لیے جہنم کے عذاب ہے وہ لہم آزاد حریف اور ان کے لیے جلانے والے آگ ہے بے شک وہ لوگ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان لوگوں کے انجام کو واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں اور مومن بندیوں کو ستاتے ہیں اور ان کا گنا صرف یہی ہے کہ وہ مومن ہے اللہ کا ارشاد ہے ان لذین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے خاتون جو اچھے آمان کر گئے لکھم جنات کے لیے جنتیں ہیں ایسے جنت تجربے انہار جن کے نیچے بہتی ہے نہریں کل فوج القبیر یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی ان ن بد ش تیرے ضب پکڑ بڑی سخت ہے ان نہ عید بے شک وہی کرتا ہے پہلے مرتبہ پیدا اور وہی کرے گا دوسری بار بھی پیدا وہ اور وہ بچنے والا البدود محبت کرنے والا ہے زرشن مزید جو مالک ہے عرش کا جو بڑی شان والا ہے فعد الماید وہ کر والا ہے جو وہ چاہے ہے یعنی اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی رکاوٹ ڈالنے والا رکاوٹ نہیں ڈال سکتا حل عطا کا حدیث الجنود کیا پہنچی ہے تجھ کو بعد ان لشکروں کی فرعون و سمود فرعون آن و سمود کی بلندی کی بلکہ وہ لوگ جو منکر ہیں وہ جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں وہ من وراحی محیط اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے بل ہوا قرآن مجید کوئی بات نہیں یہ قرآن ہے بڑی شان کا فی لوح محفوظ ایک لکھا ہوا لوح محفوظ میں یعنی جس قرآن کو یہ لوگ سحرانہ کلام کہتے ہیں مجمورانہ کلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں ان کو کہنے دو ان کے اح... انمخانہ باتوں سے قرآن مجید کی شرافت قرآن مجید کی عظمت عزت اور بڑائی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا اس لیے کہ یہ قرآن موجود وہ ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ آخر ان الحمد للہ عبد العالمی